جاہلیت سے خدا تنفر اور بیزاری انبیاء و مرسلین اگرچہ نبوت اور رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے مگر ولی اور صدیق ہوتے ہیں اور ان کی ولایت ایسی کامل اور اتم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرے کو دریا کے ساتھ یا ذرے کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کے بارے میں حق تعالیٰ شانوں کا یہ ارشاد وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام واقعہ اور خصوصاً ان کا یہ ارشاد وإلا تصرف أصب إليهن اور تعالی کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الحكم وغیر ذالق سب اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء نبوت و بیست سے پہلے ہی اعلی درجے کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے شرک اور بت پرستی سے اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منظح رہے جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے فشب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و اللّہ یکقلََ وحفظ من اقبال الجاہلیہ لما يريد به من كرامة ورسالة حتى بلغ أن كان رجلا وأفضل قومهم مروءة وأحسنهم خلقا وأقرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما اسمه في قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة ترجمات پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جبان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے یہاں تک کہ آپ مرد کامل ہو گئے اور مروبت اور حسنِ خلق اور حسب و نصب اور حلم و بردباری اور راست بازی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے اور فخش اور اخلاق رضیلہ سے انتہا درجہ دور ہو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے مشہور ہو گئے سیرت ابن ہی شام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم سے عرض کیا گیا کیا آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے آپ نے فرمایا نہیں پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے آپ نے فرمایا نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا اخرجہ ابو نعیم مسند احمد میں عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ مجھ سے حسرت خدیجہ کے ایک ہمسائے نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیم کو حضرت خدیجہ سے یہ کہتے سنا خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا خدا کی قسم کبھی اوزا کی پرستش نہ کروں گا زید بن حارث فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرقین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اساف اور نائلہ یہ دونوں بتوں کے نام ہیں ان کو چھوتے تھے ایک بار میں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو منع کیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے اس لیے دوبارہ ان کو چھوا آپ نے پھر ذرا سختی سے فرمایا کہ کیا تم کو منع نہیں کیا تھا زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر اپنا کلام اتارا یہ روایت مستدرک حاکم اور دلائل ابن اور دلائل بہقی میں مذکور ہے حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے خصائص اسے حضرت علی کرم اللہ وشہو سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا صرف دو مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا اور میں مکہ میں جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں میں مکے میں داخل ہوا ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی پھر جو سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا دوسری شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارادہ فرمایا خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا اس مجلس میں زید بن امر بن نفیل بھی تھے آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے زید بن عامر ابن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگائی پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو قتح باری زید ابن عامر ابن نفیل حضرت عمر ابن خطاب کے چچزاد بھائی اور سعید ابن زید کے جو عاشرہ مبشرہ میں سے ہیں والد ماجد ہیں شرک اور بت پرستی سے بیزار اور دین حق کے متلاشی تھے فیصد سے پانچ سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت انتقال کیا